کوئی آدمی نہیں بغیر مجائز کوشش کے نہیں بنتا تو بقائب بننے کے بعد فرائض کو مکمل کر کے کوشش کرنے کے بعد اللہ کا قرب پھر کثرت نوافل میں ہے ای کو کہتے ہیں قرب بالفرائض فرائض ای کو کہتے ہیں قرب بل نوافل عموم غیر محل کے جو ہوتے ہیں وہ موافع میں بہت کوشش کراتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرائض قریب کی تکمیل اور فرائض میں پوری کوشش کے بغیر موافر میں لگنے سے قرب الفرائض کی اتنی لمبی منظر رہ رہی ہوتی ہے کہ قرب نوافر اس کو پورا نہیں کر سکتا نفلوں کی کوشش فرائض کی کوشش کو پورا نہیں کر سکتے اس کوئی یاد میں ساری رات کھڑے ہو کر موافع پڑ رہا ہے سارا دن ذکر میں گزار رہا اور روزہ رہ رہ رکھ ہو لیکن ایسے پرا ایک بھی دبایا ہوا ہے ظلم کیا ہوا ہے دبایا ہوا ہے ایک روپیہ اس سے فراہض دبائے ہوئے ظلم کیا ہوا ہے اللہ کا تعلق نہیں ہوگا کیونکہ نقش ہے فرائض واجبات اس کا نقش ہے لہذا پہلے فرائض واجبات مکمل ہوں اس میں پوری کوشش ہے اس کے بعد نوافل میں کو لگنا اور پھر قرب نافل ہے قرب نوافل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے سوتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے اور اس کے پیر بن جاتا ہوں اس سے یہ چلتا ہے یعنی ایسا قرب اللہ تعالیٰ تنصیب ہوتا ہے کہ سارے آزاد جو و جواہریں اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے یہی روزانہ کی کوشش یہی ذکر اذکار یہی معاملات جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی پابندی کرے گا. پہلے آدمی کو نفس پر تکلیف ہوگی بیٹھنے میں تکلیف ہوگی وقت زدہ ہونے پر تکلیف ہوگی جبر کرے گا کوشش کرے گا آہستہ آہستہ کرتے کرتے نفس عادی ہو جائے گی جب آدی ہو جائے گا, ہو جائے گا پھر ان شاء اللہ کے الگ الگ کھولے گا اس چیز میں اللہ تمہارے خانے میں بہت مٹھاس اور بہت دست رکھا ہے ابراہیم نظم احمد اللہ علیہ بلک کی بادشاہ چھوڑ کر گئے اور جب بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں آئی تو اسی وہ قربان ہوئی یہاں تک جان نکل گئی بیٹے کی جان نکل گئی ایک تو کہتے ہیں کسی کہ توجہ بیٹے پر ہوئی کتنا قرب اس کا ہوا اس نے جلدی کو برداشت نہیں کر سکا لیکن جائی کے پر اللہ نے جان لے لی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور بیٹے کی محبت کا جب مقابلہ آیا تو اس کو قربان کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدق کا ثبوت ثبوت تھی اس لیے اعظم اللہ سین الدین رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں آخری سب قتل لکھے ہوئے حت میں اخلاطین کہتے ہیں وہ کچھ پڑھ کر سات بادشاہوں کو بخشنا ہوتا ہے جن کو وسیلے سے دعا کرنی ہوتی ہے تو پہلے بادشاہ جن کے وسیلے سے دعا قبور ہوتی, ہوتی ہے وہ ابراہیم بن ندم باقی اور آخری ایران محمود نبی نے یہ بھی اتنے بڑی بھاری ولاد پڑے آدمی گزرے مہاراج جی یہ کوشش ہے اس کے مقابلے میں شیطان کے وساوے نفس کی چاہتے نفس کے تقاضے یہ مقابلے میں آئیں گے نفس کہتے میرے مزے میرے مزے میں پورے کروں تو رادی جبری اس کو جب روکیں گے رادی جبری روکیں گے پھر اللہ تعالی اس کا میرے ساتھ پیدا کریں گے تو جب لکڑی کے لکڑی جی گیلی لکڑی خشک ہو جاتی ہے جب جب تک گیلی ہوتی ہے دھواں دیتی رہتی ہے تنگ ہوتا ہے گرمائش پکانے کے فوائد وہ نہیں ہو رہا رہے جب خشک ہو جاتی ہے پہلی جلتی ہے گرمائش محسوس ہوتی ہے سردی میں اور کھانا پکاتی ہے سارے فوائد کے سامنے آ جاتے ہیں تو ہماری مثال گناہوں کے جذبات کی جیسے گیلی لکڑی کی ہے اس کے نتیجے میں خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہے دوسروں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے اپنے لئے مصیبت مصیبتیں دوسروں کے لیے مصیبت ہے سارے کہتے ہیں ٹینشن میں اسٹریس میں کہتے ہیں بہت ٹائٹ ہو جی بہت او ہو کوئی ٹینس کوئی ٹائٹ کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ خود تو ہے اور خود کہہ رہی غلط ترتیب ہے جس پر تو زندگی گزار رہا ہے وہی چیز ٹینشن میں نہیں ہے وہی چیز اسٹریس بہت کیا ہے اور ساری چیزیں پریشانیوں اور مصیبتیں اور تکالیف کی جڑ ہی ہے اگر ٹورسٹ سے نکل جائے تو ساری مصیبتوں کا دروازہ بند گیا ان مصیبتوں نے خود پیدا کی خود کمائی ہوئی اس اسلام نفس کے اوپر میں نے جملہ لکھوایا تھا دنیا اور آخرا کی ساری مشکلات کا حل اس اسلائی نفس میں ہے یہ جو میرے تیرے لیے مصیبتیں ہیں یہ میرے تیرے نفس کی پیدا کردے ہیں جس کی وجہ سے میں دربار الہی میں ذلیل ہوا اللہ کی معاشیت کر کے اور انسانہ میں ذلیل ہوا اپنے بے کا بن کی وجہ سے جو اللہ یافتہ نہیں ہے یہ بیتخا ہوتا ہے اور بیتقا جہاں ہو جاتا ہے وہیں اب تک مسائل کھڑے کرتا ہے اور جب تربیت ہو جاتی ہے اور نفس جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے مسائل کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور آخط کے مسائل کا بھی خاتمہ الحمد یا رب العالم ولاقۃ المۃفین محمد من محمد صلی وسلم جلنا منهم مشکلات کو آسان بننا گھرے ہیں یا اللہ ان کی مانوں کی فافت کرنا ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑھوں کی مالوں کی فاقتیں کچھ اتفاقیاں اتفاق احتکاط میں اگر شریک ہوئے یا قبول قرب نصی فرما یا کلو کو سر کو اللہ احمد کی تو فرما دے یاسے آنے والے اور سلسلے والے رحمت المسلمین سر کے ماں جان والد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکٹ ڈال دیں دور مارے پریشان حال ہو پریشانی کو دور مارا مشکلات بھی گھر ہوا پھر فرما دے کیونکہ ماں گھر میں بیماری ہو یا اللہ تلقین کے